نفس ضرور پہکائے گا اور لمبی چوڑی میرے دل آئے گا اس سے ظاہر اس کی شرط سے کوئی اور محفوظ رہ سکتا ہے لیکن قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ماننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کو امول انجام دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے سے کچھ قربان کر دیا طرح نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اللہ ان کی ضرور مدد کروائیں گے اس لیے دنیا کے حوالے سے تو بالکل سوچنا ہی نہیں چاہیے اس کی تو پروئی نہیں کرنی چاہیے مسلمان کو تو آخرت ہی کا بدلنا چاہیے اور جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتے تو اس کی تو بہت مذمت قرآن کی ہے بلکہ یہ تو کافروں کی شکست گئے اللہدینہ ایس تخیب الخیات دنیا اعلی آخر عن سدون صبیل اللہ ددینہ ایس تخیبون الحیات دنیا اعلیٰ آخر جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر ایک تو مطلب اس دنیا کو ترجیح دینا ہے ایک آخرت پر ترجیح دینا کہ جب دو کا مقابلہ آ جاتا ہے تو یہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں یہ تو کافا کی پہچان ہے ایسا کون کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ کس طرح سے آخرت کو چھوڑ سکتا ہے اس کو معلوم ہے یہ تو چند دن کی زندگی ہے اور کل آخرت میں جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا سب کچھ جواب دینا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اس دنیا کو اختیار نہیں کرے اس دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے اس لیے قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر ایمان بلّہ اور ایمان الیوم العاصم مختصراً بیان کیا ہے کبھی تو تفصیل سے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہیں چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اہل ایمان کی صفات میں سے کئی جگہ تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن اکثر جگہ اللہ رب العزت اسی پر ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ مسلمان اہل ایمان کی شان قرآن کریم جگہ جڑے یہ بیان کیوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فاروی منافقین بھی کہتے تھے منافقین تھے وہ یہی کلمہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر مانتے تھے اور جو عقائد ہیں جو ایمان کے لیے شرط ہے وہ ان کو بھی پورا کرتے تھے لیکن عملاً اگر دیکھا جائے تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے زبانی تو ہر چیز کا اقرار کرتے تھے لیکن آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے ایک شخص زبان صرف کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو زبان صرف ظاہر اس کا کہنا بھی اس کو کچھ تو فائدہ دے رہا خیریت اس کو کچھ فائدہ دیتی ہے لیکن اس کا حال اگر دیکھا جائے کہ وہ اس دنیا کے لیے آخرت کا ہر جگہ سودا کر دیتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کبھی ایک دو مرتبہ ایسا ہو گیا لیکن جس کی ساری زندگی اسی پر گزر جائے گا کہ وہ آخرت کی پرواہی نہیں کرتا اور دنیا ہی کی ہم کو پوری کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو قربان کر کے پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے پوری کرتا ہے آپ بتائیے وہ کتنا سچا ہے اس بات میں وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے آپ دیکھیے کہ والدین بچے کو تین سال چار سال کی عمر سے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور سردیوں ہو یا گرمی اسکول کا ٹائم جو بھی لگا دیا جائے صبح سات بجے یا صبح چھ بجے جتنی بھی سویرا بچے کو اٹھانا پڑے والدین اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے بچہ نیند میں ہوتا ہے ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے لیکن ماں جو اتنی شفیق ہوتی ہے اپنے بچے پر کبھی اس کو ترس نہیں آتا کہ نہیں آج میرا بچہ نیند سے اس کو سونے دو زبردستی اٹھا کے بھیجتی ہے نہیں بھیجتی حتیٰ کہ اگر حکومت اعلان کر دے کہ آج آج کے بعد رات کے دو بجے اسکول لگا کریں گے آپ بتائیے والدین بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے کیونکہ ان کو بھی یقین ہے کہ بچہ سولہ سال کے بعد بیس بائیس سال کے بعد پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے گا تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں ہو وہ کہتے ہیں کہ نوکری کرے گا اچھی نوکری ملے گی ہمارا دن اچھے ہو جائے گے اور جن کو پیسے کی تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن خبر جا ہوتی ہے اولاد کی محبت ہوتی ہے ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یہ بن جائے گا ہمارا یہ بیٹا یہ بن جائے گا تو دوستوں میں خاندان میں قبیلے میں فخر کرے گا کہ ہمارا بیٹا یہ بن گیا ہمارا بیٹا ظاہر اولاد کے ذریعے لوگ لوگوں کو عزت ملتی ہے لوگ فخر کرتے ہیں اپنی اس اولاد پر تو ایک ایسی چیز جو ابھی غیب ہی میں ہے سولہ سال بعد اور بائیس سال کے بعد ملنی ہے اور دیکھیے یہ بھی یقین نہیں کہ والدین زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور یہ بھی یقین نہیں کہ بچہ پڑھے گا ہی نہیں پڑھے گا لیکن چونکہ اس دنیا پر یقین ہے اس لیے اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے تو جو اس سے بھی زیادہ یقینی چیز ہے اس میں تو شک ہے کہ والدین ممکن ہے اس وقت مر جائیں یا بچہ ہی نہ پڑھے یا بچہ پڑھ جائے لیکن نافرمان ہو والدین کا تو سکھ پہنچانے کے بجائے دکھ پہنچائے اور پڑھ لکھ کے کہ کے جاؤ ہم چلے اور تم اپنے اسی پرانے گھر میں رہو تو جس چیز میں سوفیصد یقین بھی نہیں ہے اس کے لیے اتنی کوشش لیکن اس پر ایمان ہے اس دنیا پر کیا ہے ایمان ہے اور جس آخرت پر ایمان ہے ہونا چاہیے تھا جس میں کوئی بھی شک نہیں یعنی خود شردی کرے تب بھی وہ ہونی ہی ہونی ہے وہاں پر جا کر پیش ہونا ہی ہونا ہے جو وعدے اور واحدیں بیان کر دی گئی وہ ملنی ہی ملنی ہے لیکن اس کے لیے وہ عمل نہیں ہے اس کے لیے وہ کوشش نہیں ہے یہ ہے یقین کہ وہ دنیا پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ دنیا کے بندے ہیں یا آخرت کے بندے ہیں وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے اس بات میں سچے ہیں کہ وہ اللہ پر ہی لائے اور آخرت پر ہی لائے جس کو جس چیز کا یقین ہوگا وہ کیسے اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا سمجھ میں والی بات نہیں کوشش کرے گا یقین کیا گمان غالب ہو امید ہو تب بھی اس کو اس ایک اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں ہمارا رویہ کچھ اور ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت مقابلے پہ آ جائیں تو ہم آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں ہم دنیا کو بچاتے ہیں اور آخرت کو قربان کر لیتے ہیں صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو قربان کر دیتے تھے اور آخرت کو بچا لیتے تھے وہ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے اور آخرت کو لے لیتے تھے اور اس میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے صفت لے جاتے تھے کہ باپ بیٹے سے پیچھے رہنا گوار نہیں کرتا اور اولاد باپ سے پیچھے رہنا گوار نہیں کرتی عورتیں مردوں سے پیچھے رہنے گوار نہیں کرتی اور مرد عورتوں سے پیچھے رہنے گوار نہیں کرتا یہ تھا یقین. سہاوا جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے اگرچہ ابتدا کفر کا حکم نہیں لگتا لیکن منتج اسی طرف ہوتی ہے کابر میں سے کسی نے فرمایا اند کہ لوگوں میں سب سے تیزی کے ساتھ مرتب ہو جانے والے اسلام سے خارج ہو جانے والے خواہش پرست کیوں ان کی خواہش جب خواہش ہی اصل ہو گئی تو اب خواہش تو انسانی خواہش ہے یعنی جب انسان اپنی خواہش کا غلام ہو جائے تو پھر تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے وہ تو اس کو دین سے پھر لے کر بھاگتا ہے ہر چیز میں دین سے لے کر بھاگے گا وہ پھر خواہش کا غلام ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش ہی اس کا معبود ہو جاتی ہے اتخذ ہوا ہوا ہوا ہوا کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشی کو اپنا معبود بنا لیا معبود کس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے جس کی ہر بات مانی جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ اس کی ہر بات ماننی ضروری ہے لازم ہے تو انسان ایسا ہو جائے کہ بس جو خواہش ہو اس کو پورا کیا ایک تو وہ خواہشات ہیں جو دین جن سے روکتا نہیں دین نے بھی جن کی اجازت دی ہے مباح ہیں دین کے اندر شریعت کے اندر لیکن وہ خواہشات جن کے بارے میں دین نے روکا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو ایک دو بار کرے انسان توبہ کر لے لیکن انسان ایسا ہو گیا کہ جو خواہش ہوئی اس کو پورا کیا اور دین اس سے روکتا ہے شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے تو یہ تو خواہش فرست ہے اس نے اللہ اللہ کو معبود بنانا چاہیے تھا کہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے جس چیز کا انہوں نے حکم کیا اس کو ادا کیا جائے اور جس چیز سے روک دیا اس سے رکا جائے لیکن اب یہ خواہش کو اس نے وہ درجہ دے دیا جو اللہ تعالیٰ کا درجہ تھا معبود بنانے کا اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا کہ جو خواہش اس کی ہوتی ہے اس پر یہ عمل کر لیتا ہے خواہش ایک کام کرنے کا کہتی ہے اس کو کر لیتا ہے اور خواہش کسی چیز سے روکتی ہے تو یہ رک جاتا ہے حالانکہ شریعت کا حکم اس کے خلاف تھا بات یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہے قرآن کریم کہتے ہیں علم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا کیونکہ اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا اللہ, اللہ تعالی کی توفیق کی اس نے قدر نہ کی اور اللہ تعالی کی توفیق کی ناکلی کر کے اس نے خواہش خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا تو جہاں اس کی خواہش اس اس پورا کیا تو یہ تو پھر خواہشات کو معبود بنا لینا ہے اللہ تعالی کے مقابلے میں اس کا انجام بہت خطرناک اتنا خطرناک ہے کہ دین سے بہت دور لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے دنوں کے حال کو جانتے ہیں اس لیے دنیا کی محبت بہت خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے اخلاق نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں بے شمار فرمائے اس کی مذمت کے بارے میں اس کی لذت سے دور رہنے کے بارے میں عاما کے لیے تو ویسے ہی بہت خطرناک چیز ہے علما اس دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے لگے حالانکہ اللہ رب العزت نے تو ان کو ایسی دولت سے نوازا علم کی دولت سے نوازا معرفت عطا فرمائی اور اس کے باوجود وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں ایسا تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا بلکہ مزالی رحمہ اللہ نے جیسا فرمایا کہ جو ایسا سمجھتا ہے وہ دنیا بھی بنا لے اور آفرت بھی بنا لے وہ تو شیطان کا پجاری ہے دو الگ الگ چیزیں ہمارے اس دور میں یا شاید ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اس دور میں اس کا زیادہ رجحان ہوا ہے کہ دنیا بھی بنا لیں اور دین بھی بنا لیں حالانکہ آپ دیکھیے اسلافی زندگی ہمیشہ دین بنانے کی رہی ہے دنیا بنانا کیا ہے کہ اللہ نے جو مباح رکھی ہے چیزیں بس اس کو اختیار کر لیا اور اتنا ہی اختیار کیا کہ پھنس نہ جائے محرمات سے کیا مشتبہات تک سے بچتے رہے اور دنیا کو دور ہی کیا اپنے سے اور اپنے آپ کو دنیا سے دور کیا لیکن یہ نیا دور ایسا ہے جاہلیت کا بہت غلبہ ہے اور اہل علم بھی ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ دنیا بھی بنا لیں اور دین بھی بنا لیں اور اس پر فخر کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو دنیا سے اس طرح سے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو اس دنیا کا نہیں ہونے دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی تو بے بیش... شک کتنی مذمت ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسلاف نے پوری پوری کتاب کتابیں دنیا ہی پہ لکھی علماء کو تو اس کی پرواہی نہیں کرنی چاہیے آخرت پر ہی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اس کی لذتیں اس میں رہنا آخرت کے مقابلے میں کتنا ہے کتنے دن کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں جتنی گزر گئی جو کھیلنے کودنے کی عمر تھی اگر دیکھا جائے عقل تو یہ تو اصل عمر ہوتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مزے لینے کی عمر وہ تو گزر گئی اس کے بعد تو فکریں ہی فکریں ہیں غم ہی غم ہے دوسروں کا بوجھ ہی اٹھانا ہے ان کے لیے انسان اپنی آخرت خراب کرے ان کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر دے یہ تو عقل مندی بھی نہیں ہے آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا چلو چھوڑی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میرا حصہ کوئی لے رہا ہے لے لے جا. دنیا میں تو نقصان کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آخرت میں تو نقصان ناقابل برداشت اور کسی کی وجہ سے آخرت کا نقصان تو نہیں کیا جا سکتا اولاد کی وجہ سے اور نہ رشتے دار والدین کی وجہ سے آخرت تو اپنی اپنی کو اپنی بڑی اپنی اپنی بنی دے دے آخرت, آخرت کو دوسروں کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ آخرت پریمان تو نہیں ہے تو کٹ جائے گی محلہ کٹے وہ بھی کٹے گی اور کسی جو پٹی میں کٹ جائے تو وہ بھی کٹے کامیاب وہ ہے جو اللہ کا ہو جائے اور آخرت کا ہو جائے اس کے علاوہ ناکامی ہے نا ہے اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے بالآسری یوں ہی تو نہیں فرما رہے اور بتائیے وہ زندگی کیا, کیا جو اللہ کے بغیر گزرے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر گزرے وہ زندگی ہی کیا تو جتنے بھی ایش و آرام مل جائیں جتنے بھی دنیا کے عہدے مل جائیں جتنے بھی بڑے مرتبے مل جائیں سب ختم ہو جائیں گے آخرت رشید آماری کام آئیں اور پھر علم حاصل ہو جانے کے بعد آخرت کی طرف آخرت کے درجات کی طرف جنت کے درجات کی طرف نہ دوڑنا یہ بھی بسی رسمی ہے انسان جس چیز کو پہچان جاتا ہے اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالی نے جن کو صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں وہ کسی چھوٹے انعام پر راضی نہیں ہوتے ان کی کوشش ہوتی ہے ان کی محنت ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے اوپر جائیں مزید جستجو کریں اور نمبر ایک بن جائے اللہ تعالی نے علماء کو آخرت کو سمجھایا ہے آخرت کا علم دیا ہے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے وہ اس میں سبقت نہ لے جائیں دوسروں سے جنت کی دوڑ میں اس کے درجات کی دوڑ میں وہ ان سے سبقت اوروں سے سبقت نہ لے جائیں اور ان سے آگے نکل جائیں اور کسی جنت کے ادنا ہی درجے پر راضی ہو جائیں یہ تو قلب کی بات نہیں ہے آخرت تو ایسی چیز ہے کہ اس میں تو دوڑیں لگانی چاہیے اور کا فل یا سبقت لے جانے کا میدان تو یہ ہے کمپٹیشن کا میدان تو یہ ہے یہاں پر مسابقت ہونی چاہیے یہاں پر مقابلہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی عورتیں تک اتنی علو علوم تھیں کہ جنت کے درجات میں کسی سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتے مرد جہاد میں جاتے تھے تو, تو خود بھی تڑپتی تھی اور فرمائشیں کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہ ایمان تھا آخرت پر ایمان تھا اس لئے ہمارے سامنے صرف آخرت ہی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے جو جہاد کے بارے میں فرمایا اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دردناک عذاب سے مراد مجھا اول کیا ہے آخرت جہنم کا عذاب ہے کہ جہاد کرو گے اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے نجات دے دیں گے لیکن تم جی کو من آداب علیم میں دنیا کا عذاب بھی مراد یہ جو دنیا کا عذاب ہے جو دنیا اپنے پیچھے ذلیل کرتی ہے اپنے اپنے پیچھے دوڑنے والوں کو اور اپنے بندوں کو جو دنیا ذلیل کرتی ہے آپ دنیا کی زندگی میں دیکھیے کتنا ذلیل کرتی ہے کیا دنیا کے پیچھے دوڑنے والے خوش ہیں سارے ہم نو امان کی زندگی گزارتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے وہ ہر وقت خوش و خرم رہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اپنی دکانوں کے اندر اپنے کاروبار میں آپ حال نہیں دیکھتے ان آپ چار مہینے یہاں رہیے اور پھر ذرا شہروں کی زندگی جا کر دیکھیے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ایسی زندگی توبہ کرنے کو دل کسی یہاں کر خطرات ہیں پریشانیاں ہیں ڈرون ہیں ہر وقت لیکن کسی مجاہد کو افراتفری کے عالم میں دیکھتے ہیں آپ کسی کے چہرے پہ ماتھے پہ شکنے پڑی ہوئی دیکھتے ہیں کسی کو پریشان حال آپ دیکھتے ہیں اور شہروں میں آپ دیکھیں گے کتنے خوشحال آپ کو ملیں گے لوگ پیسے والے بے شمار بے انتہا پیسہ لیکن راتوں کو نینے بھی نہیں آتے گھروں میں ان کے سکون نہیں تھے اولاد کے لیے جتنا کچھ کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو گئے اولاد ان سے راضی نہیں اولاد تانے دیتی کہ فلانا تو اتنا بنا دیا اور تم نے تو پانچ ہی فیکٹریاں بنائی بس اس کے پاس تو خلا گاڑی ہے اتنے کروڑ روپے کی اور تم نے تو ہمیں بس اتنے کروڑ کی گاڑی کر ہے جو, کرتی تو جو جس وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العزت اسی چیز کو اس پر مسلط کر دیں گے اہل دنیا نے اس اولاد کے لیے اس کاروبار کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اللہ رب العزت کے دین کو پسے پشت ڈالا آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا اللہ نے اسی چیز کو ان پر عذاب بنا کر مسلط فرما دیا کہ دی وہی اولاد ہوتی ہے جس کے لیے ساری عمر اللہ دی کر دیے ہر سب کچھ برداشت کیا لیکن اولاد کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں بھائی بھائی سے کیسے لڑتا ہے اس کاروبار کے لیے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ اب کوئی کسی کا نہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ ایک اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا پاک و کا وعدہ فرمایا اس اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں آخرت کو ایسے دیکھنا چاہیے جیسے پلک جھپکنے کی دیر شادی پلک جھپکے اور واپسی نہ لوٹیں اس طرح سے ایک مومن کے سامنے آخرت ہونی چاہیے حق تو یہ ہے کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے اس غیر پر کہ اتنا یقین ہو کہ پلک جھپکی اور واپسی شاید نہ لوٹے تو بتائیے پلک جھپکنے کی دیر اگر کسی انسان کو تھوڑی سی اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے اور اس کے بعد اس کو معلوم ہے کہ کتنی آسانیاں ہیں تو وہ اس کی پرواہ کرے گا اس کی پرواہ نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطلب کتنا لمبا اثر رہے لیکن کیا اس دنیا کی طرف توجہ کی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری عمر گزار دی جب تک رہے اور آپ کی داد میں زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے باوجود کہ اس پر مطمئن ہوئی کہ چلو آخرت تو بن گئی اب اب دنیا میں بھی تھوڑا سا کچھ مزے کر لیں بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں فاقے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو دو مہینے گھر میں چولا نہیں جلا تو چلو اب اللہ نے دے دیا ذاتی بھی متحرات کے پاس آتا تھا جو اپنے حصے میں آتا تھا لیکن کس حاصل حضرت رضی اللہ عنہ ایک دن تلوار پیون لگا رہی تھی تو آپ کے رضائی بھائی پوچھا اللہ نے پر آپ کی ہے تو آپ نیا کیوں نہیں لے لیتے نہ عبداللہ بن زبر بھیجے تو خادمہ کو کہا کہ اس کو ہردار میں تقسیم کر دو اور شام تک اسی ہزار دیر سارے تاثیر کرا دی روزے سے تھیں افطار کا وقت ہوا تو خادمہ سے کہا کہ کوئی چیز افطاری کے لیے, لیے ہے تو لے آؤ کہنے لگے آپ نے تو دو دو ہم بھی نہیں روکے کہ ہم گوشت لے لیا کہا چلو کوئی بات نہیں ہے جو نہیں لیا اللہ نے وسعت کی تھی اللہ نے حلال رزق دیا تھا اور اللہ نے ایسی طبیعتیں بنائی تھی کہ دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ ہوتی لیکن دنیا میں کیسی زندگی گزار کرتے ہیں ہم نے مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثار دیکھے اس سے ہم نے کہ مراد لیا کہ دنیا کا قیمتی, قیمتی ترین کپڑا ہم پہنتے ہیں اور دو بار دھوتا ہے اور اس کو پھینک دیتے ہیں پھر نیا خرید کر لے آتے ہیں بہترین سے بہترین قالینہ دنیا کے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں بہترین سے بہترین کھانے ہمارے دسترخان پہ ہوتے ہیں اور ہمارا بھوک ہے اس کی بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے اور ہم ایک دن کے کھانے میں ریسٹورنٹ پر جا کر ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں کیا یہ وہ اما بن احمد عربی کا فہد ہے ایک ایسی امت جس کے اکثر افراد غربت کی وجہ سے سے مرتے ہو دوائیوں کے کے کے لیے ان ان پاس پاس پیسے نہ ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں اور باپ ستر سال اور اسی سال کی عمر میں مزدوری کرتا ہو اس قوم کے افراد یہ کہیں اس قوم کے دیندار یہ کہیں دنیا دار نہیں افسوس تو اس بات پر ہے کہ دین دار جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں وہ ایک ایک وقت کے کھانے پر ہزار روپے لٹا دیتے ہیں ہزار ہزار چھ چھ سات سات ہزار روپے کے ان کے جوڑے ہوتے ہیں عورتوں کی طرح سے اور ان کا بناؤ سنگھاو عورتوں کے بناؤ سنگھار کی طرح ہوتا ہے اور پھر آیت سناتے ہیں نعمت ربی تو کیا ان صحابہ سے زیادہ ہم نے اس کا مطلب سمجھا اس آیت کا مطلب ان صحابہ سے زیادہ ہم نے سمجھا کہ صحابہ کی عمومی زندگی کیسے گزری خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابہ کی زندگی کیسے گزری پھر آپ کے بعد انہیں صحابہ کی زندگی کیسے گزری عمومی زندگی بتائی ان صحابوں کی زندگی سیرت کا بھی مطالعہ کیجیے جن کو اللہ نے فراقی دی تھی وہ عبد تھی بن آف رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذرا دیکھیے ہمارے تعیش پسندوں کی طرح ان کی زندگی گزری اور پھر جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں تو کیا نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل نہیں کیا اگر یہی مطلب تھا تو آپ نے اس پر کیوں نہیں کیا کہ جب آپ کے پاس آتا تھا تو کتنے دن اس کو اچھے کو استعمال کرتے اور اس پوری سیرت مبارکہ میں آپ یہ بتائیے کیا چیز غالب رہی ہے اچھا کھانا اور اچھا پہننا کا غالب رہا ہے کہ قسم پرسی غالب رہی ہے؟ بابا جو اس کے خیبر کے بعد اللہ نے بہت وسط دے دی یہی حال صحابہ کا اچھا ہے کہ خیبر کے بعد ہی سب شروع ہو گئی غنیمت آنے بہت زیادہ شروع ہو گئی اور پھر حضرت عمر رضی کے دور میں تو انتہائی وسط ہو گئی کوئی سطقہ لینے والا مدینہ ماں نہیں ملتا تھا. اتنا بہتر اتنا غرائی ماتے تھے شام سے اور فارس سے لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام دیگر صحابت کی سیرت اس کے بعد بھی آپ مطالعہ کیجئے کہ کس حال میں زندگی گزار کے بے. یہ ازواج متحرات کس حال میں زندگی گزار کے نہیں اور اس دنیا سے کتنا لیا اس دنیا میں کتنی دلچسپی لی کتنا اچھا کھایا اور کتنا اچھا پیا کتنا اچھا پہنا تو دیکھیے اتنی ذاتی ناخری سو آیات کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کہ جو دل چاہا پہنا جو دل چاہا کھا کھایا کھا اور پھر دیندار کے دیندار رہے تقوی پہ بھی فرق نہیں آیا اور ولایت پہ بھی فرق نہیں پڑا اس وقت تو ممکن تھا یہ دیکھیے صحابہ کا یہ صحابہ کی یہ زندگی یہ صرف اس وقت ہے جب کہ مدینہ میں صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملتا اس وقت ہے جبکہ امت کی یہ حالت ہے کہ آپ گلی محلے میں جا کے دیکھیے کہ لوگ کس طرح عزت بچاتے ہیں کس طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں کہ مخروص ہی مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں اور عزت بچاتے ہیں اپنے گھر کی وہ ایسے وقت میں جتنا میرے پاس آئے اس کو سمیٹ کر رکھوں اور اچھے سے اچھا کھاؤں اور اچھے سے اچھا پیوں بلکہ اسراف کی حد تک مسجدوں میں کروڑوں روپے لگا دینا اربوں روپئے لگا دینا بتائیے ایسی امت جس کے گلی گلی محلے محلے میں فاقہ ہے عورتیں مزدوری کرنے پر مجبور ہیں وہ کیسی قوم ہوگی جس کی غیرت یہ گوارا کرنی ہوگی کہ اس کے گھر میں ہر زندگی کا عیش ہو اس کی مسجدیں عالی شان ہوں اور اس کی عورتیں مزد... سڑکوں پر اور فٹ فٹ پاتھوں پر مزدوری کر رہی وہ غیرت مند قوم کہلائی گی وہ دیندار قوم کہلائی گی لیکن ہم نے اپنا دین سانچا ہے اپنا دین کی اپنی ہی تشریف کی ہے اس سب کے باوجود ہم منطقی پرہیزگار ہیں اور دین کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں ہم جس کو چاہیں جنت دیں اور جس کو چاہیں جنت سے محروم کر دیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم نے ایسا سمجھ لی آپ بتائیے کہ وہ قوم کیسے غیرت مند کہلا سکتی ہے اور کیسے دیندار کہلا سکتی ہے کہ جس کی عورتیں فٹ پاتھوں پر اور سڑکوں پر دھکے کھاتی پھرتی ہوں مزدوری کے لیے کہ مجبوری ہے ان کی گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں اور امت ایسی یتیم ہو گئی کہ اپنی بہنوں کو وہ اتنی کفالت بھی نہیں کر سکتے جبکہ ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ مسجدوں پر کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں جس پر پیسہ لگانا صحابہ نے فرمایا ہم تو ایک نیٹ لگانا بھی اس میں پیسے کی سمجھتے ہیں مسجد میں لگانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ صحابہ مسجد کو تھوڑا سا صحیح کر رہے تھے دین کی الگ ہی تشریح ہے اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ پیچھے جانا پڑے گا آپ سے درخواست یہ ہے کہ ایسے دور میں چلے جائے گی جہاں سب کا اتفاق ہے ان کی سیرت پر نمونہ بنا لیجئے جن کی زندگی پر جن کی سیرت پر سارے شاہد اور گواہ ہیں اور دشمن بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ان میں تھیں اس پر کوئی تان نہیں کر سکتا وہ اصلاح ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے وہی ہمارے لیے رہنما ہونے چاہیے کہ انشاءاللہ ان کو اگر نمونہ بنایا تو پھر بھٹکیں گے نہیں ورنہ جیسے نمونے بنائیں گے تو پھر ویسے کی جگہ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس خواہش پرستی سے بچائے خواہش پرستی بڑی خطرناک چیز ہے جب جہنمی جہنم میں لڑیں گے تو جو نچلا طبقہ ہوگا جو عام لوگ ہوتے ہیں محریرین ہوتے ہیں وہ اپنے قائدین سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ تم ادھر سے آتے تھے اور ادھر سے آتے تھے اور ہمیں گمراہ کرتے رہتے تھے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارا تم پر زور نہیں چلتا تھا بلکہ تم خود ہی مشرک تھے مطلب یہ ہے کہ دل میں خود ہی تمہارے خواہشات تھیں اور تم خود ہی ہم کو نہیں ماننا چاہتے تھے اور تمہارے پر الزام دیتے ہو ہمارا تم پر زبردستی تو نہیں تھی حتیٰ کہ شتانگی کہتے کا وجہ یہی ہے کہ اصل چور دل میں خود ہوتا ہے انسان اپنی ترجیحات خود متعین کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے اور وہی دلائی, دلائی کہی نہ کہیں تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں صاحب کا عمل تو یہ ہے اور عمومی زندگی کو بھول جاتا ہے اس لیے آخرت کا بندہ بننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا بنائے اور دنیا کا بن کر دنیا میں بھی رسوائی بھائی اور آخران بھی رسوائی تعریف اٹھا کر آپ دیکھیے علما کی تعریف اٹھا کر دیکھیے کہ جنہوں نے آخرت کو اختیار کیا دین کو اختیار کیا اور دنیا میں مسائل برداشت کیے تاریخ کو کیسے یاد رکھتی ہے پوری تاریخ اسلامات اٹھا کر دیکھیے جی اور ان کے مقابلے میں ایسے علما ضرور ہوں گے جو سرکاری علمات ہیں درباری علامات ہیں جن کو عہدے ملے ہوں گے حکومت کی طرف سے عزت ملی ہوگی اور شہرت ملی ہوگی اس وقت ظاہر ہے جس کے پاس حکومتی ذرائع ہیں مشہور ہونے کے اس وقت اس کا وہی عالم ہوتا ہے جیسا آج آپ حضرات اپنے دور میں دیکھتے ہیں لیکن تاریخ نے کس کو کیسے یاد رکھے کتنے درباری علما کے نام آج آپ کو معلوم ہیں خود امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے مقابلے میں کتنوں کو آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلے میں آپ کتنوں کو جانتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ جس کو حکومت مخالفت کرے جس کی اس کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے دوت کا اگر نظر دوڑائیں کہ اس کو کیسے بنا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کتنا پر اپیرنڈا کیا جاتا سوچ سکتے ہیں آپ اپنے دور میں آپ کے سامنے حالات ہیں لیکن اللہ نے کس کو یاد رکھا اور آسمانوں میں کس کی مقبولیت کا اعلان دیا پوری تاریخ آب اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اکیلے اکیلے تنہا تنہا تھے لیکن اللہ نے تاریخ آنی کو زندہ رکھا جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائے گا اللہ تعال آخرت ہی کا بندہ بنا ہے اور اہل علم کے لیے تو بہت ہی مایوخ چیز ہے بہت مایوس چیز ہے کہ وہ دنیا کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ اللہ تعالیٰ دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ علم جو آپ نے آتا فرمایا اس کا حق بھی ادا کرنے والا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں بہت, بہت زیادہ بہت زیادہ بوجھ ہے اللہ اس حق ادا کرنے والا بنا دے تو پھر یہی بوجھ قیامت کے دن بڑے درجات کا سبب بنے گا اور اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر بہت خراب خراب مثال ہے قرآن کریم نے دی بہت شناخت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت مصلی اللہ احمد اٹھا لی اور پھر نہیں اٹھائی یعنی حق ادا نہیں کیا اس علم کا لم ہے بوجھ تو ہے اٹھانا ہی اٹھانا ہے لیکن پھر مثال کیسی تھی کیسی تھی بوجھ اٹھاتا ہے کتنی بری مثال اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے پریشانی ظاہر پریشانی لگتی ہے تو یہ تو اللہ کی سنت ہے ظاہر ہے اگر ظاہر خوشنما بنا دیتے تو پھر امتحان کیسے ہوتا ہے امتحان تو دیکھیے امتحان ہوتا ہے نا آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں چھوٹے سے بھی امتحان کو امتحان ہی ہوتا ہے یہ صرف ظاہراً پریشانی لگتی ہے بعد میں اسی پریشانی کو اللہ رب العزت آسان فرما دے دیکھنے والوں کو دور سے دیکھنے والوں کو وہ پریشانی ہی لگے گی اب آپ تھوڑا سا سوچیے اگر آپ نہیں آئے ہیں یہاں پر پہلے <coughs> یا جو نہیں آئے ان کے سامنے کیا تصور ہے کہ جو جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتا ہم لوگ ڈرون ہوتے رہتے ہیں کیسے وہ کیسے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا مجھے چاہتا ہے میری آخرت کو چاہتا ہے بس اس مرحلے پہ ایک ہی چند سیکنڈ کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں عقل ختم کر کے جس نے دل کی بات مان لی اور چھلانگ لگا دی اللہ اس کو تھام دیتے ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں فرماتے تھے نا کہ چالیس دن جو آگ میں رہا اس کی جو لذت تھی وہ لذت پھر محسوس نہیں ہوئی حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آگ تھی اور آگ کیسی آپ نے سنا ہے تفاسیر میں ایسی سخت آپ تھی اللہ تو اللہ تو جہاد میں بھی جو کچھ نظر آتا ہے مشکلات تکالیف یہ دور سے نظر آتی ہیں حقیقت ہے لیکن اس کی جو تاثیر ہے اللہ عزت کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو لذت میں تبدیل فرما دیتے ہیں اب ویسے چلنا اور تھکنا ظاہر مشقت بھرا کام ہے لیکن یہ چلنا اور تھکنا آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اس کے جہاد کے آرام والے دن آپ کو یاد نہیں رہیں گے جو مشکلات والے دن ہوں گے وہ یاد کر کے بھی آپ کے دل میں حلاوت محسوس ہوگی یہ ہے اس تاثیر کو بدل دینا جو اللہ رب العزت کے اختیار میں اور جو اس کے برخلاف کرے گا تو ظاہرا جو آرام نظر آ رہا ہے اللہ اس آرام کی تاثیر کو چھین لیں گے اپنی ناراضگی کے سبب اور اس کو آزان تبدیل فرما دیں گے اب فون کا گدا ہے بہترین دنیا کا فنچی ترین ٹھنڈا کمرہ ہے انسان لیٹتا ہے اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی اس کو سکون نہیں ملتا کیوں اسباب تو پورے ہیں ٹھنڈا ٹھا کمرہ یا اگر سردیاں ہیں تو گرم کمرہ نرم بستر آرام تو ہونا چاہیے لیکن چین نہیں آتے گولیاں کھاتے ہیں اور ادھر چٹانوں پر ہی لیٹے کنکریوں پر ہی لیٹ گئے چادر بچھائی یا کبھی سلیبنگ جیسے تھے ویسے ہی لیٹ گئے اور ایسی نیند آئی پتا ہی نہ ایسی میٹھی اللہ ہی دنیا میں بھی سکون کا وعدہ کن کے ساتھ جو اطمینان والی زندگی اتنا فرمائے اس لیے اللہ ہی کا بننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی بنا لیں اور آخرت کا بنا لیں اس دنیا سے اللہ ایسے ہی بچائے رکھے جیسے اپنے خاص بندوں کو بچا کر رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو دیکھیے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرنے والے ہیں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے صرف انسان جب توقل کرتا ہے اللہ سارے معاملات آسان کروا دیتے ہیں ہر طرح کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں تو جو بھی آپ کی مشکلات ہیں جس, جس قسم کی بھی ہوں جب اللہ پہ توقل کریں گے تو اللہ ہی کے تو ہاتھ میں ہے اللہ آسان کر دیں گے جیسی بھی مشکلات ہیں آپ کو جو بھی پریشانیاں ہیں یہ چیز رکاوٹ ہے یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دیں ایک بات ہمارے ماں ہے اللہ حل کریں گے نہیں کریں گے اللہ حل کر دیں اس لیے ضرورت ہے دیکھیے جہاں پر یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جا کر درس کی ضرورت ہے تدریس کی ضرورت ہے مدرسے کی ضرورت ہے تو وہیں بھیج دیا جاتا ہے کہ اس جگہ ہمیں ضرورت ہے وہیں پر آپ جا کے اپنا کام کریں اور جیسے ضرورت ہوتی ہے یہ کوئی خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ بچائے کہ بس آپ زبردستی یہاں پر آ جائیں جہاد میں آ جائیں ضرورت ہے دن کی ضرورت ہے تو جیسے ضرورت ہوتی ہے کتنے ہی ساتھی ہیں ان کی تشکیلات نیچے ہو جاتی ہیں مدرسوں میں ہی تشکیلات ان کی ہو جاتی ہیں ایک ساتھی تھے پہلے پوچھ رہا تھے مجھتی ہیں کہہ رہے میں چاہ ہوں تدریس چھوڑ دوں اور بس اب اسی کام میں لگ جاؤں ان کو کہا کہ نہیں تدریس میں آپ کی ضرورت ہے اور تو بلکہ کے اس کو بڑھانے کا پروگرام ہے ہمارا تو یہ کام کرنے والے فی الحال بہت ہیں عسکری کام آپ تدریسی رکھیے تو جیسی ضرورت ہوگی ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جان حاضر ہے جہاں چاہیں آپ جہاں آپ کی رضا ہوگا وہاں پر آپ اس کو لے لیں اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرمائے گے آپ کا موقع فلے تھے سادے سات سادے سات